غسل سا ارل ہاں یہ فرد ہیں بس کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن کو دھونا احناف کے نزدیک یہ فرائض کلی کر لیں ناک جھاڑ لے اور ٹبی لگا لیں غسل ہو جائے گا احناف کے یہاں پانی نہ پاک بندہ پاک چلو آخ پڑھو مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں ہیں وزاک امین حلمد مزا وسطین شاخ کا اور ان میں سے مضمذہ اور استن شاخ کا ذکر بھی کیا ہے من الفطرہ والی حدیث میں تہارت حاصل کرو واہ واہ امرن اچھا اتہار کا حکم دیا ہے سارا پانی ہاں سارے بدن کو دھونے کا وہ حکم ہے اللہ کہ جہاں تک پانی پہنچنا ناممکن ہو لئے اندل واجب غسل الوج ہاں خارج انہوں نے نسی جس تک پانی پہنچنا ناممکن ہو وہ اس نس سے خارج ہے گرو کے برخلاف کیونکہ وضو میں واجب ہے غسل الوجھ اور جو مواجہ ہے وہ منہ کے اندرون اور ناک کے اندرون کے ساتھ منعدمہ ہے منعدمان؟ نہیں ہوتا منعدم ہے معدوم ہے اور اس جو روایت ہے اس سے مراد حل حالتِ حدث ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا ہما فردان فل جنابی سنتان فل وضوی سنت کہ یہ دونوں کام مذمت اور استنشاق جنابت میں فرد ہیں اور وضو میں سنت ہیں اپنی طرف حدیث کاٹ دی ہے چلو اللہ میں یہ اس کے ساتھ مواجہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے لہذا فخصر وجوہ حکم کے حکم میں یہ داخل نہیں فرجا اس کا طریقہ سننا اس کا طریقہ یعنی غسل کا وہ تو ہی اپنی ہاتھوں کو اپنے فرد سے رکھا کر وہ ہے نجاست اور وہ پانی پا نجاست نجاست زائل کرے انکار اللہ بدل نہیں ہے وہ اس کے پر ہو سمیت وزہ وزورہ حولی صلاح کے پر وہ حضور کرے نماز کے پر مضو کرنا پاندونے کے علاوہ سمیت فیضل مہا پھر پانی پا ہے علا پر سائر جاست نہیں اور اپنے سارے مدل پر سلا سکتی نمات پا سمیت جگہ سے طریقہ جتنا ہے پھر جگہ سے نہیں طریقہ سننا تو اس کا طریقہ فیگسر ہاں یہ سنت فرض سارا کچھ اکٹھا اس نے ذکر کیا ہے نا کلی سنتیں نہیں بیان کر رہا وہ غسل ہاں اسی طرح حکایت کیا ہے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتصالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ غسل وہ پاؤں دھونے کو مؤخر اس لیے <تصفح> کرے گا کیونکہ وہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ پہ ہے اب وہ جہاں پہ کھڑا ہو کے اسل کر رہا وہاں ساتھ ساتھ پانی جمع ہو رہا ہے اس لیے وہ پاؤں بعد میں دھوئے گا فلا یفید فی تو پاؤں دھونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں حتی لا اخیرو حتیٰ کہ وہ اگر کسی پھٹی پر بیٹھا غسل کر رہا ہے تو پھر پاؤں دھونے میں تاخیر نہ کرے بلکہ پاؤں بھی ساتھ دھو لے اس کے بعد جسم پر پانی بہائے بس اب اس کی ساری باتیں غلط ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل سارے کا سارا فرض ہے اول اولتا آخر وضو کیا آپ کو بتائے تھے نا ستارہ اٹھارہ خرائے یاد ہیں نیت کرنا ہاتھ دھونا اپنا نیت کرنا دائیں طرف سے آغاز کرنا بسم اللہ پڑھنا ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اور پھر ناک کو جھاڑنا پھر چہرہ دھونا داڑھی کا کھلال کرنا دس ہو گئے اور پھر ہاتھ دھونا انگلیوں تک ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال کرنا مسا کرنا سات سارے کا مسا کرنا کانوں کا ٹھیک ہے پھر پاؤں دھونا کتنے ہو گئے پندرہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا پھر وضو کا ترتیب کرنا ابدا اب ما بادہ اللہ عبی یہ سارے فرائد وضو کے جی؟ مبالات پہلا ایک عزم خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھولے نام یہ ستارہ اٹھارہ باتیں بنتی ہیں اور پھر جو غسل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فقت اتہار کا حکم ہے اور اتہار میں بدو سارے کا سارا شامل ہے اور سارا بدن بھی تو یہ لفظ فتح ہارو سے ہی یہ ساری چیزیں فرض ثابت ہوتی ہیں پھر دوسری بات یہ کہ مسل کا جو اس نے طریقہ بتایا ہے نجاست زائل کریں نماز کے طریقے کے مطابق وضو کریں پاؤں دھونے تک نہیں سر کے مسے تک جب سر کے مسا کی باری آئے گی لم یمسح و افا و علیہ سر کا مسا نہیں کرنا بلکہ سر پہ تین بار پانی ڈالنا پہلی مرتبہ دائیں طرف دوسری مرتبہ بائیں طرف تیسری مرتبہ درمیان میں اس کے بعد سارے بدن کو دھونے مسا نہیں کرو سنن نسائی میں آپ نسہ نسہ کے پڑھتے آئے ہیں غور نے کیا باپ باندھا بابو تر کی مسر رسی فلس فلوز فل غزو امین الجنا نسائی نے باب باندھا ہے اس میں یہ حدیث لے کے آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حتی حتی دا بالا دا لم یمس وہ آفاظ علیہ مسا نہیں کیا بلکہ سر پہ پانی بہایا اس کے بعد سارے بدن کو دھونا پھر تنشا منداری کا مکان تھا آسا لاری اور جو اس نے کہا ہے نا کہ پانی جمع ہونے کی جگہ اس لیے وہاں پہ پاؤنی دھو رہی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معنی پانی سے گسر کرتے تھے یا توجہ ابل بدھ تسلو علاخم ستیم داد چار سے پانچ مد بس سا سوا سا پانی ڈھائی لیٹر میکسیمم بلکہ ڈھائی سے تائی کے قریب قریب بنے گا زیادہ سے زیادہ کم از کم دو لیٹر دو سے اتیا بھی سلوس ہی دو سلوس مد کے ساتھ بھی گزو کیا آپ نے ہاں اچھا اتنے سے پانی نے کدھر کھڑے ہونا تھا بھائی وہ کڑا گٹے گٹے پانی آ جانا پھر دوسری بات اگر بندہ لوح پر ہو تخت پر کئی طرح کے آج کل کے غسر خانے پانی ساتھ کا ساتھ ہی کھڑا نہیں ہوتا بلکہ گرما رہتا ہے تو پھر بھی گیلا تو ہوتا ہی ہے فریش لو تخت پھٹا پھٹی جس پہ بیٹھ کے اس نے غسا فرمانا ہے وہ اس کے پہلے والے غسل کے پانی سے گیلا تو اور وہ گیلا اس کے قوم کو لگے گئی یہ بھی فضول بات پھر تیسری بات صحیح بخاری میں سنن ابی داود میں اور دیگر کتابوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تارا تو ہوبینہ دینی مستقبل الشامی مستدبر بیرل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کدائے عادت کر رہے ہیں اینٹوں پہ بیٹھ کے وہاں پر نکاسی کا بندوبست تھا گھر میں ٹائلٹ کا انتظام اس کے لیے نکاس ہو جاتا تھا تو غسر کا پانی نہیں نکلتا تھا یہ سمجھتے کہ وہاں پانے کے پہ نکاس کا بندوبست ہی کوئی نہیں تھا وہ بڑے سیانے لوگ تھے نکاس کا انہوں نے بڑے شاندار اہتمام کیے ہوئی تھے نکاس کا انتظام تھا وہاں تو یہ اس کا مقدمہ ہی دہ جاتا ہے یہ امرے تدبد ہی ہے بس کہ جہاں پہ غسل کیا وہاں سے ہٹ کے پاؤں دھو لیں آپ مسئلہ ادھر غسل کرتے ہیں غسل خانے سے باہر نکلے ٹوٹیوں پہ آ کے پاؤں ہو لے کیا مسئلہ ہے یا کئی وہ غسل خانے بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بندہ غسل کر کے دوسری طرف آ جاتا ہے غسل خانے کے اندر ہی بیسر لگا ہوتا ہے اس جگہ سے الگ ہو جائے تنہا من علی کا مکان جہاں پہ غسل کیا وہاں سے سائیڈ پہ ہٹ جائے بیس پہ ہو لے سائیڈ پہ, پہ لے. ہے؟ ہے؟ ہو کے پاؤں دولو کیا نہیں او تو نہیں توڑینا دسے دے وضو کے طریقے کے مطابق پہلے نجاست صاف کریں اچھی طرح سے داخلہ تک ازار دھو لیں اظہار کا اندرون اس کے بعد وضو کے طریقے کے مطابق وضو شروع کریں ہاتھ دھوئیں ٹھیک ہے اس کے بعد کلی کریں ناک میں پانی چڑھائیں ناک جھاڑیں پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں داڑھی کا خلال کریں پھر بازو دھوئیں گلیوں کا کھلاڑ کریں دوسرا دھوئیں گلیوں کا کھلال کریں پھر ایک چلو پانی لے کے دائیں طرف ڈالیں پھر دوسرا بائیں طرف ڈالیں تیسرا سر کے درمیان میں ڈالیں اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا لیں اچھی طرح نہا لیں اور پھر وہاں سے نکل آئیں باہر اور پاؤں دو بتائے نا وضو کے طریقے کے مطابق وضو کے طریقے میں بسم اللہ بھی تو ہے जो और तू मुड़ उ ही बढ़ना पहुंचो बोड़ <laughs> हेठ एवे पुठे काम ना ना कर جی <سؤال> <سؤال>